شہید اسلام ڈاٹ کام غالب ہر چیز اور معاون -e کے ساتھ کے ساتھ ہے مسلم کو فل کے ساتھ اچھا جی نیز تلقین شکر کے بعد کس کا جی نہ شاکرین کا شکوا خلاصورت کفار و منافقین کے فصال قبیہ کی مذمت اور ان کا انجام غور کرنا یا صرف منافقین ادھر میں بتاؤں گا میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں کہ صورت معون کے اندر صرف منافقین کے خلاف فسالِ قبیا ہیں یہ دو لکھیے نا یا وہ یا یہ میں کس کو ترجیح دوں گا صرف منافقین کو میں بتاؤں گا میرے عزیز یہ صورت کیا آ گئی جی ماؤل اس کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا تھا یہاں اشقال ہے اس کے بارے میں کیا ہے جی اشقال ہے دیکھو جی نا اے فضال اے کلزی جدو الیتیم پہلی صفات ولا وز والا تام مسکین دوسری صفات آئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے فوائل مسلم ہلاکات کے لیے نمازیوں کے لیے وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے قابل ہے اگر یہ صفات بناتے ہو سارے کافروں کے لیے کس کے لیے ظاہر بھی ایسے ہے کہ سورج کیا ہے وہ مکی ہے نا کافروں کے صفات بناتے ہو تو فوائد المسلین کا کیا معنی آخر ہم نماز پڑھتے تھے کیا یہ اشکال ہے فوائلمسلین ہی بنتا صورت ہی مکیہ ہے کافروں کے اوسار سمجھے جی اور اگر منافقین او صاف بناتے ہو سارے تو سورت مکیہ مدنی ہونی چاہیے اور اگر آدھے بناتے ہو کس کے کافروں کے دو پہلے اے اور فویل مسلم کا بناتے ہو منافقوں کے تو پھر آدھی صورت کا بناو مکی آدھی صورت مدنی بناؤ بڑا اشقال جی سمجھے آخر میں تلاش کرتا چلتا پہنچ گیا روح المانی کی طرف روح المانی والے نے کہا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ یہ صورت ہے مدنی کیا باہ مکی مد مدنی بعض میں اتحادی طور پہ لکھی گیا سورت کیا ہے ساری مدنی صورت ہے اور یہ سارے علامات کس کے ہیں جی کے اب ٹھیک ہے جی ارے طلر کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جٹھلاتا ہے روز جزا کو یا اسلام کو دونوں معنی ہیں دین اسلام کو یا روز جزا کو فضال کل لزی اس سے پہلے شرط معذوب ہے ان تمل اگر غور و فکر کرے شخص ہے مقذب جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو یہ علامت نمبر دی ایک بلا علامت نمبر دو اور نئی ترغیب دیتا دوسروں کو کھانے مسکین کی فبائل مسلم ہلاکت نمازوں کے لیے وہ نمازی جو اپنی نماز سے کہیں غافل ہیں یہ کتنی علامت نمبر تین یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نماز میں صاحب ہو جاتا یا نہیں وہ ہو نہیں جاتا تو پھر ہم بھی منافع ہیں ادھر کیا ہے کہ نماز صاحون کا لفظ ہے تو ذرا غور کرنا ہمیں نماز کے اندر صاحب ہوتا ہے لیکن ادھر اندر ہے یا ان ہے فی یا ان ہے وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں یہ نہیں کہ نماز دل لگا کے پڑھتے ہیں اور اندر صاحب جاتا ہے یہ ان ہے پھر نہیں ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں تین اللہ ذین ظراؤن جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں نماز کے علاوہ دوسرے اعمال کا بھی نمبر چار ومنع المعاون نمبر پانچ روکتے ہیں برتنے والی چیزوں کو یہی کہ عورتیں دوسرے سے نہیں لے لیتیں کہ نمک دے دو مرچ دے دو